بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر اردو کے بارے میں وساوس آئیں تو اردو صحیح ہوگا یا نہیں اس کا جواب یہ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ وسوسے جو ہے وہ شیطان انسان کے دل کے اندر ڈالتا ہے بلکہ جامعہ تلمی کی روایت تو یہاں تک موجود ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کا نام بھی بتایا ہے جو غزو کے اندر وسو سے جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ندی غضو اشعفان یوقع لہلاحان کہ غزو کے لیے ایک شیطان ہے یوقع لہلاحان تو وہ اس کا نام ہے ولاحن ولاحان وصلا تم پانی کے وسوسوں سے بچو لہذا وضو کرتے وقت اگر کسی صاحب کو وسوسہ آئے پتہ نہیں یہ جگہ پاک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی پتہ نہیں میرا وضو صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا بس آسان سی بات ہے کہ وہ ہر وضو کو تین مرتبہ دھوئیں اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ نہ دھوئیں بالکل کیا کتنا کتنی وسوسہ ہیں تین مرتبہ ازو دھوئیں تین مرتبہ کلی کریں تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں تین مرتبہ ہاتھوں کو دیں تین مرتبہ چہرے کو دھو, تین, تین مرتبہ سر کا ایک مرتبہ، تین مرتبہ پانی پاؤں پہ بہائیں گے تین مرتبہ دھونے کے بعد اپنے آپ کو روک لیے چوتھی مرتبہ نہیں دھونا جب پکا کر لیں گے انشاءاللہ شاء اللہ وہ سو سا مرتبہ دوسرا طریقہ وضو کے وسوسے کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ میرے وضو کہیں ٹوٹ تو نہیں ہے پیشاب کا خطرہ تو نہیں آ رہا میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا تو یہ وسوسے جو ہوتے ہیں اس کے علاج یہ ہے آسان سا علاج ہے کہ جو بندہ اس وسوسے میں مبتلا ہو اس وسوسے میں کہ پتہ نہیں میرا خطرہ نہ نکل جائے پتہ نہیں غزو نہ ٹوٹ جائے تو ایسے شخص کو نماز پڑھنے سے وضو کرنے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر کے فخر ہو جانا چاہیے اور یہ عادت بالکل چھوڑ دینی چاہیے کہ ادھر نماز کا وقت ہوا ادھر عزام ہوئی ادھر فوراً باتھ روم واش روم میں پہلے پیشاب کیا پھر اس کے بعد سنجھ جا کر کے وضو کیا بس یہ بندہ بس وسے میں پڑھ جائے گا تو بیت الخلا میں جانے سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ نماز کا وقت قریب نہ ہو اگر آپ نے فوراً وضو کرنا ہے تو تھوڑی دیر برداشت کر لیجئے نماز کے بعد بیت الخلا میں چلے جائیں نماز کے بعد پیشاب کر لیں ابھی فی وضو کر کے نماز پڑھیں ان شاء اللہ لذیذ یہ وضو کا وسوسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم فرما فرماتے گا یہ سب نے کہا کہ جس شخص نے کی نماز باجمات نہ پڑھی ہو کیا بکر باجمات پڑھ سکتا ہے یہ رمضان میں اس رمضان میں بہت ہی والا سوال آ رہا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی ہو کیا وہ بہتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو اس کا جواب یہ اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ جس شخص نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ بہتر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ فطر کا وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد فطر کا وقت ہوتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص میں مثال کے طور پر دیر ہو گئی آ کے تراج میں شامل ہو گئے ابھی چار فرض اشافے نہیں پڑھے امام صاحب باخیر میں فطر جماعت کے ساتھ پڑھائیں تو آپ شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ ابھی آپ نے چار رکعت فرض اشافے نہیں پڑھے اور اگر مطر کی جماعت کھڑی بھی ہو گئی ہے تو خیر آپ پہلے چار فرض پڑھیں بعد میں وطروں میں شریک ہو جائیں بعد میں ترابی میں شریک ہو جائیں مطر بھی پڑھیں امام کے ساتھ جو تین چار ترابی چار پانچ رہ گئیں چھ رہ گئی ہیں اس کو بعد میں پڑھ لیں مطروں کے بعد پڑھ لیں آپ کی ساری ترابی ٹھیک ہو جائیں لیکن اگر اکیلے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اکیلے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے پھر آپ کے میں شریک ہو گئے پھر بھی تر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ جینا پڑھ سکتے ہیں اگر عشاء کی فرد نماز اس نے پڑھ لیے تو یہ اب بھیتر پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ اب بات مکمل ہوگئی تو آسان سی بات کہ عشاء کی نماز اگر نہ پڑھ دی جو جماعت کے ساتھ نہیں ویسے ہی نہیں پڑھی تو یہ بھیتر نہیں پڑھ سکتا اور اگر عشا کی نماز جماعت کے ساتھ یا بغیر جماعت کے پڑھ لی ہے اب یہ فر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے سامنے کا ایک حافظ صاحب ہیں وہ قرآن سنا رہے ہیں اور سامنے ملنے کی وجہ سے دوسرا بھائی قرآن مجید میں دیکھ کر اس کی سماعت کرتا ہے کیا یہ جائز ہے تو سجواب ہے کہ جی نہیں اگر یہ پیچھے قرآن مجید کھول کر دیکھ کر اگر یہ بولا تو اس بھائی کی نماز سننے والے کی ٹوٹ جائے گی اور اگر اس امام صاحب نے اس کا نکما قبول کیا تو پھر کی نماز بھی گئی اس لیے کہ قرآن مزید اگر دیکھ کر پڑھا جائے تو امام ابو شریفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز فاصل ہو جاتی ہے یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ حضرات جو کہ عرب ممالک میں جاتے ہیں یا عمرہ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ تراویح میں بس اوقات امام صاحب اب رجحان کم ہو گیا پہلے تو یہ تھا کہ ارب ممالک میں تراوی میں امام صاحب خود قرآن مجید دیکھ کر پڑھتے تھے اور اب بھی حرم کے اندر بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے امام صاحب کے قرآن مجید دیکھ کر ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں دراصل امام شاطر رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے مختلف اور خود امام بھی اگر دیکھ کر قرآن مجید پڑھے تو اس کی نماز پاسد نہیں ہوتی چنانچہ عرب ممالک میں آج بھی جہاں حافظ نہیں ہوتے وہاں انہوں نے ایک ڈائرس رکھا ہوتا ہے لمبے سے ڈنڈے کو اوپر ڈائرس بنایا ہوتا ہے سو قرآن مجید ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے وہ جناب امام صاحب بھی پلٹتے جاتے ہیں دیکھ کر قرآن مجید بھی پڑھتے چلے جاتے ہیں میں نے بتایا ان کیا ڈائرس لیکن احمدی مسئلے کے مطابق امام ابو حنیفہ کا کہ جائز نہیں ہے دلائل کا اختلاف لیکن مہاراج یہاں پہ پاکستان کے اندر دیکھ کر سامع قرآن مجید نہیں سن سکتا ایک صاحب نے کہا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں انہوں نے کہا آئندہ نہ رہنے والی نسل دین کیسے پہنچے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری سوچ ساٹھ سال کی دیریہ عبادت سے عمل ہے تو اس کا جواب یہ ہے ان کا کیا اس مضمون کی کوئی حدیث ہے اس کا جواب ہے کہ جی ہاں یہی حدیث ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر امت کے اندر یہ فکر ہو کہ میں دوسرے انسان کو دین اسلام کیسے پہنچاؤں تو ایسی صورت میں یہ فکر انسان کی ساٹھ سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فرض نماز پینا پڑی جائے تیراکی پینا پڑی جائے اور جا کر لوگوں کے کی بیانات کیے جائیں تقریریں کی جائیں رہنمائی کی جائے برس نماز کی کوئی ضرورت نہیں جی نہیں فرض اپنی جگہ فرض اپنی جگہ نوافل اپنی جگہ سنتیں اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان امت کی فکر کرتا ہے اس کی رہنمائی ہی تو اس پر واقعی اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے ایک صاحب نے کہا کہ راجباً یہ استعلام انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہمراہ کرنے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں تو کیا حجر صد کا استعلام ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں ایک ہاتھ یوں پیا جیسے بعد خواتین ہوتی گود میں گرچہ پکڑا ہوتا ہے تو ہم وہ استعلام ایک ہاتھ کر سکتی ہیں ایسی صورت میں گنجائش موجود خانہ کعبہ کا حجر رسوت کا استعلام ایک ہاتھ کیا جا سکتا ہے جس جیسے یہ دونوں ہاتھوں سے کیا جائے ایک سالنے کا دوران نماز کعبے کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ جی آ دوران نماز خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں اور ذکر کیا خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کے کی کیا نام ہیں اور کس وجہ سے ہیں اصل میں یہ سوال کر رہے ہیں رکن رکن یمانی رکن عراقی اور رکن حضر عصبت رکن عربی میں کہتے ہیں کونے کو ستون کو کونے کو ایک کنارے کو چونکہ خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں تو جس جس رخ پہ کونا ہے اس رخ کا نام ہے اس کونے کا جو حضر عصب جس کونے میں لگا ہوا اس کو کہتے ہیں رکن حضر عصب اور حضرت بول طواب کرتے ہوئے حضرت سمجھ سے پہلے جو خانہ تعبا کا کونہ آتا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کا رخ یمن کی طرف ہے ایک رکن شامی ہے جو ملک شام کی طرف اس کا رخ ہے ایک رکن شمالی ہے تو میں نے حرض کیا کہ یہاں رکن مراد خانہ تعبا کا کونہ ہے ہر کونے کا نام مشہور ہے رکن یمانی جو یمن کی طرف ہوتا ہے جس نے کہا کہ حیرام کی حالت میں گاڑی کا خیال کر سکتے ہیں اور اگر احرام میں ہاتھ سے گاڑی سیٹ کر سکتے ہیں اصل میں یہ سوال فقط کیوں لوگ کرتے ہیں لوگ اس لیے کہ لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر گاڑی کا خیال کرتے ہوئے منہ ہوتے ہوئے احرام کی حالت میں بال ٹوٹ گیا نا تو پھر بکرا دینا پڑے گا دم اس کا جواب ہے کہ نہیں بالکل دم کم واجب ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں بدن کے بال مونڈنا منع ہے تارنا منع ہے اب خیال کرتے ہیں یا خارش ہو جاتی ہے تو ایک بال اگر گر جاتا ہے تو اس کو مونڈنا نہیں کہتے اس کو کاٹنا نہیں کہتے مہربانی کریں عمرے پر جانے والے احرام حیران باندھنے والے نا بڑے پریشان ہوتے ہیں یہ جو بال گر گیا نا تو کیا ہوگا اللہ کے بندے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا مت فکر کریں بال کاٹنا منع ہے بال مونڈنا منع ہے خارش کر کے ایک بال گر گیا خلال کرتے ہوئے ایک بال گر گیا اس کو موننا نہیں کہتے اس کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوتا ایک ساتھ ایک احرام کو خوشبو لگا سکتے ہیں بیس اور تربیت سے پہلے جی احرام کو خوشبو لگا سکتے ہیں اپنے بدن کو خوشبو لگا سکتے ہیں اگر احرام باندھنے سے پہلے پہلے لیکن جیسے لاہور ایئرپورٹ پر ہوتا ہے نا ہائڈ کرتے وقت کہ انہوں نے وہاں جہاں احرام ماندھنے کی جگہ ہے وہاں جناب احرام باندھ رہے ہوتے ہیں اور خوشبو کی نا شیشیاں کھلی ہوئی جی ہوتی اللہ کے بندے یہ خوشبو آپ اتنی اپنے بجن پہ لگا رہے ہیں نا احرام باندھنے سے پہلے دبا کا خوشبو گندن پہ فاسمہ پہ کر خوشبو لگا رہے ہیں سنت ہے خوشبو لگا لگانا لیکن اگر یہ احرام باندھنے کے باعث احرام باندھنے کے باعث یہ دوسرے انسان سے گلے ملا اور اس کو لگ گئی خوشبو تو اس پر تو دم واجب ہو جائے اس لیے خوشبو اتنی لگائے جیسے دوسرے کو نہ لگے بس وہ لگا سکتے ہیں کا یہ مکہ پہنچ کر تھکاوٹ کی وجہ سے ایک یا دو نمازیں ہوٹل میں پڑ سکتے ہیں جی کئی ہزار میل کا سفر طے کر کے کئی ہزار دن کا سفر طے کر کے کئی لاکھ روپے کا ٹکٹ خرچ کر کے سامنے حرم ہے اور یہ ہوٹل میں نماز پڑھ رہا ہے یہ کرنے کیا گیا پہلے تو پاکستان سے طے کر کے جا رہے ہیں کرنے کیا ہی جا رہا ہے کرنے کیا جا رہا ہے اس سکاوٹ کو قربان کرنا ہوگا اس کو قربان کرنا ہوگا سامنے حرم حرم سے قریب ہوٹل لیا ہے پیسے لے جاتا خرچ کیے ہیں پھر ہوٹل میں نماز سوال یہ کہ کیا خرچ کر کے آیا کیوں آیا یہاں اس لیے بھرپور کو جہاں ظاہر ہیں شوگر کی تکلیف ہے ہارٹ پیشنٹ ہیں ڈاکٹر نے کہا وجوہ میں نہیں جانا چکر آ رہے ہیں وہ بخار پڑا ہوا ہے طبیعت بہت خراب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھا پی لیکن یہ جو سوال کیا نا تھکاوٹ کی وجہ سے ایک دو نمازیں ہوٹل میں پڑھ لیں تو سوچنا ہوگا پہلے سے طے کر کے جائے کرنے کیا جا رہا ہے وہاں ہوٹل میں لینے جا رہا ہے کھانا کھانے جا رہا ہے بھوبا کھانے جا رہا ہے کیا کریں جا رہا اور اگر صرف حرم میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے نا پھر تھکاوٹ پھر تو نماز پڑھ کے تھکاوٹ اترنی چاہیے پھر حرم میں جا کر تھاوٹ نہیں چاہیے ہاں بندے کو جس کام کا شوق ہوتا ہے نا بندہ وہ جب کام کر لیتا ہے نا پھر اس کی تھکاوت اتر جاتی ہے کتنے بیوقوب لوگ ہوتے ہیں بندے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک بالنگ کرتے ہیں مال کے جناب بلہ گھماتے ہیں ادھر سے کیچ کرتے ہیں ان پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک پسینوں پسینے دھوپ سکھ گرمی وہ جاتا ہی اس لیے وہ جاتے اس لیے رنج کمانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے کلا ہمیں مل جائے شہرت ہو جائے یوں ہو جائے ہم یوں کرتے فلاں کرتے ہیں میچ جیت جائے تو جس بندے کا صرف اتنا سا کام ہوتا ہے پھر وہ جب جہاں جاتا ہے تو پھر وہاں دھوپ بھی برداشت کرتا ہے پھر اس کو تھکن بھی نہیں ہوتی پھر اس کو کھلا بھی نہیں ہوتا کیوں جاری اسے کام کے لیے رہا ہے تو جو نمازیں پڑھنے کے لیے جانا ہے نا حرم میں تو پھر اسی صورت میں اس کو تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ نماز پڑھنے سے تھکاوٹ اترنی چاہیے حرم میں جا کر اس کی تھکاوٹ اترنی چاہیے یہ کہے اپنے دوستوں کو میں بہت تھک گیا ہوں میری طبیعت خراب ہو رہی ہے میں نے حرم جانا ہے میں نے حرم جانا ہے تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے کیونکہ یہاں طبیعت ٹھیک کروانے آیا ہے تھکاوٹ اتاروانے نے کہا عمرہ کے بعد حرم میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا مدینہ میں دورانے ارتقاب جی اس کا جواب یہ ہے عمرے کے بعد صرف حالت احرام میں آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے بس عمرے کے بعد آپ حرم میں بھی ناخون کاٹ سکتے ہیں مدینہ میں بھی کاٹ سکتے ہیں مکہ میں بھی کاٹ سکتے ہیں مکہ مدینہ سے حرم کے ساتھ ناخن کاٹنے یا نہ کاٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے ناخن کاٹنے کی پابندی صرف حالت میں ہے ناخون عمرے کا احرام باندا ہے بس ان سے گھبرانا نہیں چاہیے ناخون بڑھ جائیں گے کیا ہوگا پندرہ دن میں کچھ نہیں ہوتا صرف ایک دن ناخون نہیں کاٹنے بس احرام کی حالت میں خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو جو دعا مانگی وہ قبول ہوتی ہے کیا دعا سے پہلے ذروع شریف پڑھیں گے پھر دعا مانگیں گے یہ جی ضرور مانگ گے ضرور شریف بھی پڑھ لیجیے اور پھر یہ دعا مانگیے کہ اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول کروں جو خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگیں وہ قبول کر ہوتی ہے نا تو اور دعا مانگنے کے بجائے سب سے پہلے یہ دعا مانگیں خانہ کعبہ پہ نظر پڑے اے اللہ میں جو قبول بس یہ اب اب جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ ایک ساتھ نے کہا گرمی کے موسم میں جب مسجد حرام میں جزا ہو اور آدمی مقاصد میں دھوپ میں جا کر نماز پڑھے تو کیا اس کو خشکی کہیں گے یہ اصل میں میں اپنے بیانات میں اور اپنے سوال و جواب میں اس خشکی کی طرف بڑی توجہ دیتا ہوں خشکی کی طرف کہ دماغی خشکی کو ختم کریں یہ دماغی خشکی کیا ہوتی ہے کہ جو دین نہیں ہے نا اس کو دین بنا کر اپنے سر پہ سوار کر کے اس پر عمل کرنا حالانکہ نہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے رسول نے کہا اب یہ سوال یہ کرنا چاہتے ہیں اسی خشکی کو سامنے رکھ کر کہ کیا اگر حرم میں جگہ ہے متاف میں یہ جا کر روپ میں نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کو خشکی کہیں گے تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں اس کو خشکی نہیں کہیں گی کیونکہ جو گندا حرم میں جتنا امام کے قریب ہوتا ہے یہاں بھی جتنا امام کے قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ ثباب ہوتا ہے لہٰذا یہ, یہ نیت کر کے میں امام کے قریب جاؤں گا یہ نیت نہیں کہ میں دھوپ میں نماز پڑھوں گا اور اگر باوجود اس سے کہ یہاں مسجد میں سائے میں جگہ ہو پھر یہ دھوپ میں نماز پڑھے اس پہ سواب مجھے زیادہ ملے گا تو یہ دماغ کی خشکی ہے اگر سائے میں جگہ موجود ہو پھر یہ دھوپ میں کھڑے ہو تو یہاں بہادل میں نماز پڑھے تو مجھے ثواب زیادہ ملے گا تو یہ تو کہیں ہی اللہ عصول نے کہا کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو پھر نہیں میں دھوپ میں کھڑے ہو پھر تمہیں ثواب زیادہ ملے گا اللہ تو قرآن میں کہتا ہے جھری بہبھی کو مل رسرا بھلا جھری بھیک مل غسرا اللہ تمہاری لیے آسانی چاہتا ہے اللہ مشکل نہیں چاہتا ہم اپنے لیے کیوں مشکل چاہتے دھوپ میں نماز پڑھنا چھاؤں کو को کر یہ دماغ کی خشکی لیکن مکاوس میں آگے جا کر نماز پڑھنا یہ دماغ کی خشکی نہیں ہے اس پر ثواب ملے گا کیونکہ امام کے جتنا قریب ہوگا اس کو ثواب ملے گا یہ شکر بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ جو آفریقہ کعبے پر نظر پڑے پہلی تو ایسی صورت میں اس بندے کو سوار ملتا ہے تو یہ زندگی میں پہلی مرتبہ یا سفر میں پہلی مرتبہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نا بالکل بند کرنے کی کوشش نہ کریں یہ تو آپ ہر مرتبہ نماز پڑھنے جائے تو خانہ کعبہ پہ نظر پڑے تو دعائیں کرے گا انشاءاللہ ایک سفر نہیں ہر نماز وہ بھی آپ کی پہلی نظر ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے نصاب نے کہا عمرے کے طباق میں کندھا ننگر رکھنا کیا صحیح میں بھی ہے نہیں تب عمرے کا طواف کرتے ہوئے جب آپ نے احرام مانگا ہو تو جب آپ طواف کریں گے تو پھر آپ اضتباع کریں گے یعنی اپنے دائیں کندھے کے اوپر سے احرام کی چادر کو ہٹا دیں گے یہ صرف طواف کے لیے سنت ہے اگر کو بھول جائے کوئی یہ حرض نہیں طواف ہو جائے گا لیکن سعی میں ایسا نہیں ہے سعی میں بندے کو دونوں کندھوں کے چادر لے کر طواف اور جنہیں صحیح کرنی چاہیے صرف طواف کے اندر ایک کندھے کو حاضر کرنا ہے انسانی کا اس سال مدینہ میں احتکاب کے لیے آن لائن بکنگ ہوئی ہے چار گھنٹے کے لیے ان کی ویب سائٹ آن ہوئی پھر بند ہو گئی پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا جن کو احتکاب کے کارڈ نہیں ملے وہ ذہن میں سو جاتے تھے کچھ اندر ہی سیڑھیوں پر سو جاتے تھے آپ سے مشورہ لینا ہم کیا کریں بیٹھیں کہ نہ بیٹھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جائیں تو صحیح آن لائن بکنگ جو ہے نا احتساب کی یہ اندر والوں کے لیے ہے تاکہ نمازی جتنی جگہ ہے اتنے نمازی وہاں لیٹ سکیں آرام کر سکیں باقی اس کے علاوہ انہوں میں چھت پر نیچے بے شمار جگہ چھوڑی ہوئی ہے بس آپ جائیے اور جا کر وہاں ارتقاب کر لیجیے اگر اندر جگہ نہیں ملی آن لائن بکنگ میں تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نمازیں سب پڑھیے چھویں نمازیں پڑھیے پانچوں نمازیں پڑھیے وہیں نیچے مسجد میں رہیں رات کو سونے کے لیے وہ خود چھت پہ چلے جائیں چھت کھلی ہوتی ہے ساری پڑھیے بہت گنجائش موجود اس لیے بس گھبرانا نہیں گھبرانا یہ صرف ان لوگوں نے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے بکنگ پہلے سے رکھی ہے لیکن سارے مسجد لگوی یا سارا حرم بک نہیں ہوتا بلکہ مخصوص جگہ ہے جو بک ہوتی ہے سب نے کہا کہ جائز اکاؤنٹ سے رقم بھیجنا جائز ہے اس کا جواب یہ کہ اگر کا لین دین نہیں ہے تو جائز ہے اس خاتون کا سوال ہے کہ کیا عورتیں بالوں کے خراب ہونے کی صورت میں بالوں کو کاٹ سکتی ہیں نوکیں کاٹ سکتی ہیں اس کا جواب یہ کہ یہ خاص بیماری ہے بالوں کی وہ بیماری ہوتی ہے کہ بال کے نا دو منہ مڑ جاتے ہیں دو دو منہ مڑ جاتے ہیں اس کے بعد بال گرونے شروع ہو جاتے ہیں بال آگے بڑھتے نہیں ہیں تو اگر ڈاکٹر نے کہیں डॉक्टर कि अब आपके बाल जो है न, वो हो जाएं। तो हर बाल के दो दो मुह बन गए हैं अब इनकी थोड़ी सी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी तो डॉक्टर के कहने पर यह जायज है डॉक्टर के कहने पर जायज है और अगर वैसे बात ना हो तो जायज नहीं है एक साथ عمرے میں عورت کے بالوں کی ایک انچ تک کاٹنے کی اجازت میں کیا حکمت ہے اجازت نہیں ہے حکم ہے احرام جو ہی اس کے بغیر جب تک کہ عورت اپنے ایک انچ بال نہ کاٹے ابھی خاتون نالیوں کے میں نے جو چھ عمرے کی چھ عمرے کی ہے تو چھ انچ بال کٹے جائز, جائز. اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے اس میں حکمت نہ کریں اجازت نہیں ہے کہ عورتیں سالو کیا قرآن مجید حفظ کرنے کی کیا فضیلت ہے یہ قرآن مجید حفظ کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن مزید صرف ناظرہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ناظرہ پڑھنے والے کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جب یہ قرآن یاد کر لے گا زبانی تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے قیامت کے دن جو دنیا کے سورج اور چاند سے زیادہ روشن ہوگا اور اس قرآن مجید حفظ کرنے والے کو یہ کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا جنت میں تیرے یہ درج بلند ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں جب یہ پڑھ لے گا ناس پہ پہنچے گا تو یہ حافظ کا آخری مقام ہوگا انشاءاللہ شاء صاحب نے کہا کیا حفظ کرنا افضل ہے یہ اس کو تجمہ تفسیر سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حفظ کرنا سنت ہے حفظ کرنا سنت ہے اور قرآن مجید کو سمجھنا یہ ہر انسان کے ذہن میں فرض اور واجب کے درجے ہے حفظ کرنا سنت ہے اور قرآن حکیم کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا فرض ہے فرض ہے اور اتنا پرانے مزید زبانی یاد کرنا فرض ہے جتنا فرض نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی جیسے ایک چھوٹی صورت ایک دو صورت یاد کرنا فرض ہے کیونکہ یہ فرض نماز کے لیے ضروری ہے باقی پورا قرآن میں بھی خرچ کرنا سنت ہے کوئی نہیں کرے گا گناہ گار نہیں ہوگا گناہگار نہیں ہوگا لیکن قرآن کو سمجھے گا نہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا حساب رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے بنا پر ہے اور فرض کا سستر بنا جاتا ہے تو کیا آپ کی عمر کی سزا نمازیں اگر رمضان میں ادا کریں تو کتنا ثواب بڑھ جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بکر نہیں لگا ہوا آپ کے ٹیکسی کی طرح رقشے کی طرح کوئی بکر نہیں لگا ہوا چلو بس نمازیں دے رہی ہیں متوجہ ہے دل تو رمضان کے اندر کی بھی اللہ تعالیٰ خوب ثواب لیکن باقی نمازیں چھوڑ کر اور رمضان کا انتظار کرنا کہ میں رمضان میں باقی پڑھوں گا یہ جائیوں نہیں مجھے فرق چھوڑنے کا گناہ بھی ہوگا اوپر ایک ساتھ کا سکات رمضان کے آخری عشرے میں ادا کرنے کی کیا خبصیت ہے جی نہیں پورے رمضان میں آپ زکاط ادا کر سکتے ہیں آخری عشرے کی کوئی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں تھی کہ زکات آخری عشرے میں دینی چاہیے وہ سب کا فکر ہے جو آخری روزے میں نماز عید الفطر سے پہلے دینی ہوگی عید زکوط آپ پورے رمضان میں ادا کی کیجیے ستر مرتبہ زکوۃ ادا کرنے کا ثواب انشاءاللہ شاء اللہ ملے گا جی رکھیے میں صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی نماز میں بھول جائے کہ میں نے دو رکعتیں پڑھی ہیں تین رکعے پڑھی ہیں تو کیا کرے خود ہی بتا دیا انہوں نے کشید سیکھی خود ہی بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ سجدہ صاحب کر لیا میں. پھر فرماتے ہیں اگر سجدہ صاحب ہی بھول جائے تو یہ تو بزرگ ہیں انہوں نے سوال کیا نوجوانوں کا یہ حال پتہ نہیں کتنی رکاوتیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع تی میں اس بات کا خود جواب دیا ہے کہ اگر کسی انسان کو شک ہو جائے کہ میں نے دو رکاوتیں پڑھی ہیں تین پڑھی تین پڑھی ہے چار پڑھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم پر عمل کر لے کم پر عمل کر لے آخر میں سجدہ صاف کر لے یعنی دو تین میں شک ہوا مطلب آپ طے رکھیں کہ دو مل تین یا چار میں شک ہوا تو آپ میں تین بس بستی کم پر عمل کریں آخر میں سجدہ صاف کر لے بھائی صاحب نے سوال یہ کیا آخر میں سجدہ صاف کرنے میں بھول گیا کی انسان کے ہے، ہے، آج انسان کو نماز میں بس حتیب و قریب ہے، و سجدہ صاحب کرنا بھی طرف کر سلام پھیر کے دو سجدے کرتے ہیں پھر بیٹھ کر دوبارہ کئی یاد پڑھتے ہیں اب اگر آپ دو رسول پڑھ کے دروشری پڑھنا شروع کر دیا سہذا صاحب نہیں کیا کوئی بات نہیں دروش پڑھ کے سلام پھیر کے سہجا صاحب کر دیا دعا آپ ارے کوئی بات نہیں دونوں طرف سلام پھیر دیا ابھی بھی کوئی بات نہیں اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے سجدہ صاحب کرنا یاد نہیں رہا لیکن ابھی بھی اس کا سینہ قبلے سے نہیں پھیرا اس کا رخ ابھی قبلے کی طرف ہے اور ابھی اس نے کوئی دنیا کی بات نہیں کی دنیا کی کوئی بات نہیں کی تو اسی صورت میں ابھی بھی یہ سجا صاحب کر سکتا ہے اچھی خاصی گنجائش معاف نے کہ جی یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی دین کی بات معلوم ہو اگر ہم ہمیں دین کی بات معلوم ہو تو ایسی صورت میں دوسرے کو بتانی چاہیے کہ نہیں بتانی چاہیے کیونکہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں نا تو اگلا اریٹیٹ ہوتا ہے ہوتا ہے اور کہتا ہے تو آپ اپنا کام کریں مجھے اپنا کام کر نصیحتیں اور یہ دین کی باتیں مسئلے بس آپ اپنا کام کریں بس آپ کو پتا ہے نا مسئلہ بس آپ یاد کریں بس آپ امن کریں مجھے خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چلنے دیں یہ ہے ہے ایریٹیشن ایریٹیشن یہ تو کیا دوسرے کو بتائیں کہ چھوڑ دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے نا آپ نے ایک لفظ بولا ہے اسی میں جواب موجود ہے اور وہ ہے ایریٹیٹ ہونا ایریٹیشن اگلے کو آپ کی بات سننے کے بعد خارش ہونا تو یہ جو ایڈیٹیشن ہوتی ہے نا خارش ہوتی ہے اس کا علاج پتہ کیا ہے ڈاکٹروں کے ہم ہاں یہ علاج کیا ہے یہ دیتے اینٹی الرجی دوائیاں ہاں خارش کی تمام دوائیوں میں ہاں. ڈاکٹر کیا دیتے ہیں اینٹی الرجی دوائیاں تو معلوم ہوا یہ پہلے اینٹی الرجی دوائی ہے تاکہ خارش ختم ہو پھر اس کے بعد اس کو نصیحت کرے پھر خارش نہیں ہوگی انشاء اللہ خارش تو ہوتی ہے دینی مسئلہ بتانے کے بعد تو بندہ پیچید ہو جاتا ہے بس چپ کریں یہ آپ دین پر عمل کریں آپ کو دین کے دن کر کے ہمارے اضلاع کرنے آ ہیں آپ اپنی خبر میں جائیں گے اپنی خبر میں جائیں گے اپنا بس اگر یہ کیفیت سامنے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ فوری طور پر ڈاکٹروں کا بھی یہی نسخہ ہے کہ جس چیز سے خارش ہوتی ہو نا جس چیز سے الرجی ہو فوراً سب سے پہلے تو اس کو بند کریں بہادلوں کو انڈے سے الرجی ہو جاتی ہے نا انڈے سے کسی کو پھولوں سے کسی کو کسی چیز سے خوشبو سے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں پہلے جس سے الرجی ہے وہ تو بند کرو لہذا سب سے پہلے اگر کوئی بندہ آپ سے الرجی ہونے باپ اس کو دین کی بات بتائے تو اس کو اریگیٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس اسے اریگیشن ختم کریں اور وہ کیسے تین قریبوں سے سو فیصد علاج بتا رہا اس الرجی کو ختم کرنے کا کہ کوئی بندہ آپ سے الرجک نہ ہو تین مجھ سے بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجی بتا کس کو کہتے ہیں ارے الرجی کہتے ہیں جب کوئی جین بندے کو موافق نہ ہو تو اسے الرجی ہوتی یہ الرجی کی فلاسفی ہے ڈاکٹروں کے نظر میڈیکل سائنس میں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مسئلہ بتائے ایسی الرجی کو ختم کرنے کے لیے نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤ کہ تم کرو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے نمبر ایک افسلام ایک دوسرے کو سلام کیا کروں افرام ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو تیسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ الرجی اس ایجوکیشن کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا کہ آپ دو ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تحفہ دیا کرو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اس سے دل کا کینہ ختم ہوتا ہے اس سے اندر کی خارش ختم ہوتی ہے آپ کسی سے سلام بھی کرتے ہو اور کسی کو کھانا بھی کھلاتے ہوں پھر کبھی کبھی گفٹ بھی دیتے ہوں پھر اس کو دینی مسئلہ بتا کر دیکھیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس کو خارش ہو سلام بھی کرتے ہوں اس کو کھانا بھی کھلاتے ہوں اس کو کبھی کبھی گفٹ بھی دیتے ہوں پھر اس کے بعد کریں اس کی نصیحت پھر آ جائیں امر بال نہیں علی المنکر پر آ میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہ مانتا کیسے نہیں یہ جو ہم تو ہمیں نہ کتنا سلام کرنا ہے نہ کسی کو کھانا کھلانا ہے نہ کسی کو گفٹ دینا ہے نہ کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے پھر اس کے بعد اس کو دین ہم جا کے چھوڑنا ہے تو پھر اس کو خارش ہی ہوگی فکر نہ وہ قید ہی ہوگا تو میں نے بہت گہرائی میں جا کر جواب دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ اس کو دینی بات بتائیں اور وہ آگے سے اس کو خارش ہو یعنی میری قید ہو تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اینٹی الرجی دوائیاں एंटी एलर्जी दवाइया और दो दवाइया दो दवाइयां वो भी याद रख लीजिएगा ठीक है बाद दवाइयां होती हैं जिनके बारे में डॉक्टर आप कहते हैं बस ज्यादा नहीं देनी दवाई नहीं खानी मैं क्या मत आइए हैं लेकिन दो दवाइयां आपको बताता हूं एक मोहब्बत एक एवेज اور ایک محبت اگر بیماری دور نہ ہو تو دوا اور زیادہ بڑھا دیجیے بات مکمل ہو ایک عزت اور ایک محبت اگر پھر بھی بیماری یہ ایڈیٹیشن والی بیماری یہ دور نہ ہو تو کیا کریں دوا کی مقدار بڑھا دیں کیا اور زیادہ محبت کرنے لگ جائے اور زیادہ عزت کرنے لگ جائیں اگر بھی بات نہ مانے نہ تو یہ دون اس سے بڑے کمال کے ایک عزت کرنے لگ جائیں ایک احترام محبت کرنے لگ جائیں نئی بیماری دور ہوئی تو یہ دوائی کا کیا کر اضافہ کر دیں دوائی اور بڑھا دیں ان شاء یہ دور ہو جائے گی اور اگر کوئی بندہ آپ سے دین کی بات نہ سنے نہ بس یہ دو دوائیاں اس کے لیے شروع کرا دیں یہ دو میڈیسن ایک عزت اور ایک کیا محبت جتنی بڑھتی جائے گی اتنی وہ بات آپ کے سنے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو خارج ہے بڑی زبردست قسم کی دوائی ہے ایک نے کا روزوں اور نماز کی سزا کے لیے کسی دوسرے شخص کو رقم دے کر روزے رکھوا سکتے ہیں اور نمازیں پڑھوا سکتے ہیں یہ رمضان میں نا یہ والا سوال بھی جی بہت آ رہا ہے کہ جی میں آج کل نا وہ اپنے دادا جی کی طرف سے کھلاؤں کو روزے رکھوا رہا ہوں وہ میری وعدہ بہت بیمار ہے ڈاکٹر نے کہا بھائی روزے نہیں رکھ سکتے تو میں خلا صاحب کو نہیں امام صاحب کو میں روزے رکھوا رہا ہوں خلا غریب ہے اس کو میں روزے رکھوا رہا ہوں یاد رکھنا چاہیے کہ عبادات تین قسم کی ہیں نمبر ایک بدنی عبادات نمبر دو مالی عبادات نمبر تین ایسی عبادات جو مالی بھی ہیں بدنی بھی ہیں بس میں ایک ایسا اصول بتا دوں گا کہ آپ ساری عبادات کے بارے میں مسئلہ سمجھنے آ جائے گا نمبر ایک جو بدن عبادت ہو نا جسمانی عبادت بدن کی عبادت وہ کوئی بندہ دوسری کی طرف سے نہیں کر سکتا نہ کوئی بندہ دوسرے کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے نہ کوئی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے بہت بات واضح ہیں جسمانی عبادت دوسرے کی طرف سے نہیں کی جا سکتی پھر یہ کیا ہے کہ وہ روزہ رکھوا رہے ہیں اصل میں یہ ایک چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن وزید میں فرمایا سورت البقراہ میں آیت 184 184 ایک سو چوراسی نے یو کل مسکین کہ ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے پہ دو وقت کھانا کھلا دیں تو ایک غریب کو آپ ساری بھی کھلائیں اور افطاری بھی کھلائیں دو وقت کھانا کھلائیں تو ایسی صورت میں ایک روزے کا فریہ آدھا ہو جاتا ہے اس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں روزہ رکھوانا وہ <تصفح> <تصفح> جی میں اپنے ابا جی کی طرف سے کھلا روزے رکھوا رہا ہوں اصل میں یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے کوئی انسان دوسرے کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا پھر میں نے کہا یہ کہاں سے بات بدلی بھوبی میں نے بتا دی کہ اصل بات کیا ہے فریہ فریے میں کیا ہوتا ہے ایک غریب کو دو وقت کھانا کھلانا تو آپ ساحلی بھی کھلائیں اس بھی کھلائیں روزہ اس کا اپنا ہی ہوگا آپ کے با جی کا روزہ نہیں ادا ہوگا روزہ اس کا اپنا ہی ہوگا لیکن وہ فریہ ادا ہو جائے گا اس ایک روزے کا اور اگر آپ اس طرح نہ کسی کا اہتمام نہ کر سکے کھانا کھلانے کا تو پھر فریٰ ہے ایک روزے کا لیکن یعنی جو ہوتا بالکل روزہ کبھی بھی نہ رکھ سکتا ہو تو فریٰ ہے ایک سطحۂ فطر کی مقدار کے برابر پیسے دینا یا گندم دینا گندم ہے پونے دو کلو یعنی دو کلو گندم تقریباً لگا لیجیے کلو گندم ایک غریب کو ایک روزے کے بدلے میں دینا یہ فیلا کہ نہ نہیں دے سکتا پیسے دے سکتا تو پھر بہت آسان ہے, وہ یہ ہے کہ دو کلو گندم آج کل پاکستان میں پور پورے پنجاب میں پاکستان میں تقریباً نبے روپے کی دو کلو گندم بنتی ہے نبے روپے آپ سو روپیہ لگا لیجیے تو سو روپئے کی یعنی سو روپیہ یہ ایک روزے کا پی ہے تو پورے مہینے کا تیس روزوں کا پی ہو گیا تین ہزار روپیہ تین ہزار روپئے کسی غریب کو دے دیا گیا تو پورے رمضان کے روزوں کا پی ہو جاتا ہے اس شخص کی طرف سے اچھا دوسرا نہیں لگا ایک تو بدنی عبادت بتائی کہ بدنی عبادت دوسری کی طرف سے نہیں کی جا سکتی نمبر دو جو مالی عبادت ہے وہ بغیر تک دوسرے کی طرف سے کی جا سکتی ہے بغیر گزر کے عبادت ہے جیسے بیوی کے پاس زیور ہوتا ہے اس پر زکوۃ فرض ہوتی ہے اب آپ بیوی کی طرف سے زکات ادا کر دیں بیوی کے پاس کیسے نہیں ہوتے زیور ہوتا ہے آپ بیوی کو کام ہے تمہاری طرف سے زکوت ادا کر دی ہے یہ بالکل ٹھیک کیا آپ مالی عبادت دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں جی ہاں مالی عبادت کر سکتے ہیں آپ صدقہ دوسرے کی طرف سے دے دیں بھائی کی طرف سے صدقہ دے دیں ایک دوست کی طرف سے صدقہ دے دیں بغیر بتائے دیں ثواب ہوگا آپ دوسرے کی طرف سے قربانی بھی کر سکتے ہیں عبادت میرے بھائی صاحب وہاں رہتے ہیں انگلینڈ رہتے ہیں امریکہ رہتے, رہتے ہیں وہاں تو قربانی نہیں کر سکتے نہ قربانی دے بھائی کو بھی ہون کر دی یا بغیر تک لوگ کے ہو سکتے دو باتیں ہوگی بدنی بالکل نہیں دوسرے کی طرف سے مالی دوسرے کی طرف سے ہو سکتی ہے تیسری بات کہ اگر وہ مالی عبادت بھی ہے بدنی بھی ہے جیسے حج یہ مالی بھی ہے بدنی بھی ہے یہ ادھر کی وجہ سے دوسرے کی طرف سے کی جا اب یہ شخص شکماذور ہو گیا حج اس پر فرض تھا نہیں کیا زندگی میں اب بڑھاوا بہت ہو گیا ڈاکٹر نے بنا کر دیا اب ایسی صورت کے اندر یہ دوسرے کو حج کے لیے بھیجے پیسے دے کر جائزے بالکل اب جائز ہے مگر ادھر کے نہیں ج صاحب نے کہا اگر کہ کسی نے قسم اٹھائی کہ میں اس شخص سے بات بھی نہیں کروں گا یا اس سے گھر نہیں جاؤں گا لیکن وہ چلا گیا اور اس سے صلاح ہو گئی تو اس صورت میں قسم کا کفارہ کیا ہوگا جی اب یہ بہت عام ہے بہت عام ہے میں اللہ کی قسم آئندہ نہیں آؤں گا تمہارے گھر میں سر میں آئندہ اللہ کی قسم میں تیری شکل نہیں دے دوں گا اب شکل دے گئی گھر چلا لے بہن کو کہہ دیتے بھائی کو کہہ لیتے ہو جاتی باتیں آپس میں تو ایسی صورت میں بھائی سے پتا تعلق کرنا بہن سے پتا تعلق کرنا یہ حرام ہے اس میں قسم چاہیے خود توڑنی چاہیے قسم جانا چاہیے اس سے کرنا اب قسم ٹوٹ گئی اب کیا کرے اب اس کے لیے جب کبھی کفارا کی ضرورت پیش آئے نا تو ساتویں پارے کا دوسرا کو اس میں ایک آیت پڑھ دیجیے پارہ نمبر سیون اس کا پڑھ لیجیے جب کوئی قسم توڑ جائے یہ کہا تھا میں اللہ کی قسم میں تمہارے گھر کاروبار نہیں کروں گا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہیں دینا یہ سودا بعد میں دینا پڑا گیا اللہ کی قسم میں تمہارے گھر میں نہیں گھسوں گا آئی کیا نہیں گھس جائیں گھر میں کپارا دے دیں کسارا دے دیں اور کپارا کیا خام و عاشرت مساکین من اوسط ما کو ریم و دس غریبوں کو کھانا کھلا دیں دو وقت کا وہ کھانا جو آپ کھاتے ہیں میں اوسطی ماتو تو عیور جو آپ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہیں کوئی والا کھانا دو وقت کو کھلا دیں دس مسکینوں کو یا ایک غلام آزاد کر دیں وہ اب ملتے نہیں ہیں اور یا اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ یا ان کو دس جوڑے بنا کر دے دیں دس جوڑے غریبوں کو دے دیں جالیس کفارہ ہو گیا اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو سب المجیت تو سیام و سلاثت ایام تین دن کے روزے رکھ لیں تین دن کے روزے رکھ دیں کبھارا ہو جائے گا اور اگر آپ وہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے بجائے اگر آپ پیسے دینا چاہیں کپھارے میں تو ابھی میں نے اصول بتایا پھر یہ تو ان کو عام مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے نا کو کھانا کھلانے کے بدلے میں اگر پیسے دینے ہوں تو کلو 2 किलो गंदुम के हुए थे एक मिशीन के खाना खा, खिलाने के बजाय कितने रुपये आप दे सकते हैं सौ रुपया ठीक हो 10 दस मिशी के खाने के पैसे कितने बन गए एक हजार रुपया तो कसम का कपारा कितना हो गया एक हजार रुपया बात मुकम्मल हो गई आप कसम छोड़ दी कोई बात नहीं भाई को कहा मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा बुला होगा मैं तुम्हारे सत्कारोबार नहीं ایسی صورت میں یا بیوی کو کہہ دیا اللہ کے قسم میں نہیں کھانا کھاؤں گا لیکن کھانا کھانے لیجیے اور ایک ہزار روپے غریبوں کو دے دیجئے کپارا بھی ہو گیا مسئلہ بھی ٹھیک ہو گیا جس صاحب نے پوچھا کہ عقیقے کا شفیح حکم کیا ہے اگر پودا ساگیز کو عقیقہ نہ کر سکے تو جب بھی عقیقہ کرے اس کے گوشت کا کیا حکم ہوگا والدین عزیز و اقارب کو گوشت دے سکتے ہیں سجواب ہے کہ جی ہاں عقیقے کا گوشت سب کا نہیں ہوتا عقیقے کا گوشت قربانی کی طرح ہوتا ہے عقیقے کا گوشت سارا اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں سارا غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں امیروں کو بھی دے سکتے ہیں امیر رشتے داروں کو بھی دے سکتے ہیں غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں خود بھی کھا سکتے ہیں پکا کے بھی کھلا سکتے ہیں کچھ بھی کھلا سکتے ہیں اور یہ گوشت صدقہ صدقہ سب کا ہوتا سب کا نہیں آپ مستحق غیر مستحق کو دے سکتے ماں باپ کو بھی دے سکتے ہیں والدین کو بھی دے سکتے ہیں رشتے کو بھی دے سکتے ہیں کافی قبول ہے صاحب نے کہا کہ اگر ناپاکی کی حالت میں یعنی بیوی نافاقی شرری وغیرہ کی حالت میں تھی اور اس سے دیوالی تعلق قائم کر لیا اس کی صورت میں شرعی حکم کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ خود صدقہ دے دیں اور کب اور اشتکار کر لیں ہے گناہ کبھی گنائیں کبھی تو اس کا کبھار انتخاب کر لیں اللہ تعالیٰ معرما دی گا لیکن اگر بیوی کے پاس گیارہ تولے سونا موجود ہو اور وہ اس کے استعمال میں رہتا ہو مگر اس کے پاس ناقد رقم موجود نہ ہو تو کیا اس میں زفات دینی ہوگی یہ خواتین میں بڑی بڑا عجیب سوال ہے خواتین میں وہ جو میں جو زیور رکھا ہوا ہے نا اسی میں زفات دیتی ہوں اور چھ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں ایک ایک تولے کے چھ تولے تو یہی ہو کان میں بھی اور گلے میں بھی تو سات آٹھے تو, تو پہ ویسے پہنا ہوا ہوتا اس کی کیوں؟ یہ تو میں استعمال کرتی وہ جو پڑا یہاں جو کہ واقعہ ہے تجربی کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خواتین آئیں کسی کام سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دکاتہ کیا تم دونوں ان کی زکات ادا کرتی ہونے کا نہیں دیکھیے اس وقت بھی یہ تصور موجود تھا کہ جو زیور استعمال میں ہوتا اس کو زکات نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کی زکات دیتی ہو تو انہوں نے کہا نہیں ہم ان کی زکات نہیں دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ کے کڑے رہنا سواران کی وجہ سواران معلوم ہوا جو زیور استعمال میں ہوتا ہے اس کی بھی زکات دینی ہوتی ہے لہٰذا وہ جو چھ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں کئی چوڑے کی وہ بھی اس میں شامل ہیں ان کا ضون کی بھی کیا روزے کی حالت میں آنکھ کا تعلق براہ راست گلے کے ساتھ نہیں ہے آپ آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں آنکھ میں سرما روزے کی حالت میں ڈال سکتے ہیں آنکھ میں قطرے دوائی والے ڈال سکتے ہیں اگر کچھ دیر بعد اس اگر وہ کڑے ہوئے پکڑے ہو نا تو حلق میں کرواہٹ آتی ہے تھوڑی تھوڑی لیکن اس سے روزہ نہیں پوچھتا کیونکہ آنکھوں کا تعلق براہ راست حلق کے ساتھ نہیں ہے لیکن کانوں کا تعلق اور ناک کا تعلق براہ راست حلق کے ساتھ ہے کان کے آگے اگر پردے میں سوراخ نہ ہو اندر ڈاکٹر کہتے ہیں سوراخ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں دوائی باہر رہے گی اندر گلے کے اندر نہیں جا سکتی تو محقق روزامہ نے اس بات پر بڑی تحقیق کی ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ آپ کے کام کا پردہ ٹھیک ہے تو آپ دوا ڈال سکتے ہیں روزے کے اندر وہ حلق میں نہیں جائے گی اور اگر آپ کے کام کا پردہ پھٹا ہوا ہے سوراخ ہے تو ایسی صورت میں کام کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ آگے ڈائریکٹ حلق میں دوائی جائے گی اور اسی طرح ناک میں تو ناک میں کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ مل جاتا ایک سامنے کو کسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں کرسی پر بیٹھ کر نماز کیسے پڑھ سکتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ طریقہ بتانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کسی پر بیٹھ کر نماز کو پڑھ سکتا یہ غلط اس کو سمجھنا ہوگا کرسی پر بیٹھ کر نماز کون پڑھ سکتا ہے کرسی پر بیٹھ کر وہ شخص نماز پڑھ سکتا ہے جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا یا جو رکوع نہیں کر سکتا یا جو سجدہ نہیں کر سکتا یا زمین پر بیٹھ نہیں سکتا وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے بہت آسان کوئی پیچیدگی نہیں پھر میں نہ بولتا ہوں جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن آگے پوری بات دین میں رکھنی ہے نمبر ایک کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا نمبر دو رکو نہیں کر سکتا نمبر تین سجدہ بھی نہیں کر سکتا نمبر چار وہ بیٹھ کر زمین پر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اب میں اس کی تفصیل میں تھوڑا سا جانوں گا بالکل ذہن کلیئر کر لیجئے گا بالکل ذہن ہے ایک بندہ کھڑا تو نہیں ہو سکتا جیسے اس کو چکر آ رہے ہیں اس کا آپریشن لیکن زمین پر بیٹھ کر وہ تھوڑا سا جھک کر ربو کر سکتا ہے اور سجدہ کر سکتا ہے جو بندہ سجدہ کر سکتا ہے وہ بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا بھی نہیں ہو سکتا رکو بھی نہیں کر سکتا لیکن بیٹھ کر زمین میں سجدہ کر سکتا ہے ایسا شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ سجدہ فرض ہے یہ اس کو کرنا پڑے اگر ایک بندہ زمین کے اوپر بیٹھ ہی نہیں سکتا روکو سجدہ نہیں کر سکتا جیسے گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے یورک ایسڈ بہت ہائی ہو گیا گھٹنوں کی تکلیف انگلیوں کی تکلیف ٹکڑوں کی تکلیف جوڑوں کے ساتھ یہ بندہ نہ روکو کر سکتا ہے نہ سجدا کر سکتا ہے ایسی صورت میں یہ بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے بال ساتھی ہمارے باتیں کرتے اچھا نہیں ہے باتیں کرنا بال کہتے ہیں وہ جی صبح پھاٹے کم ڈھائی کلو میٹر ماڈل ٹاؤن کا پارک اس کا وایا کل صبح صبح سیر تو کرتے ہیں وہاں ڈھائی کلو میٹر پیدل چلتے مسجد میں آ کے بیٹھتے کسی کی نماز پڑھتے ہیں اس کا جواب غور سے سمجھے کسی کے بارے میں برا تصور نہ رکھے ایک بندہ چل پھر سکتا ہے اس کے گھٹنوں میں تکلیف ہے اس کے کمر میں تکلیف ہے موروں کی تکلیف ہے چل پھر تو سکتا ہے سیر کر سکتا لیکن وہ جھک نہیں سکتا سجدہ نہیں کر سکتا ایسی صورت میں چل پھر سکتا ہے وہ لیکن رکو سجدہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں بس تانا دیں یہ نہ تانہ دیں کہ وہ اتنا ڈھائی ڈھائی کلو میٹر کرتے ہیں یا آ کر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے نہ ایسا نہ کہیں ہر حج کی بیماری مختلف ہے اس کا وضب مختلف ہے بدگوانی نہ رکھے بس میں نے بتا دیا اگر سجدہ نہیں کر سکتا رکو نہیں کر سکتا زمین پر بیٹھ نہیں سکتا تو یہ بندہ نماز پڑھ لے کرسی پر بیٹھ کر اور اس کے بارے میں ذرا بھی کوئی اور کرسی پر بیٹھ کر نماز کیسے پڑھیں گے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا یہ تو قیام ہو گیا کسی پر بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ یہ قیام ہو گیا لوگوں کے لیے تھوڑا سا جھٹ جائیں پھر سیدھے ہو جائے پھر سجدے کے لیے رکو سے ذرا زیادہ, زیادہ جھک جائیں جتنا جھک سکتے ہیں بہت زیادہ نہ جھکیں اس لیے کہ ورنہ اوندے میں الٹ کر دیں دی گے یہ لوگ یہاں مسجد میں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں نا باپ کرسیوں کے آگے وہ آگے جگہ بنی ہوئی ہے ایک تو راجنیگی پر رکھ کر پڑھا جا سکتا ہے اس لیے وہ جگہ بنائی جاتی ہے اس پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے اس اٹھی ہوئی جگہ پہ سجدا نہیں کرنا چاہیے سیکے کے زیادہ جو لیکن اس پھٹی کیوں کو سجیدہ نہیں کرنا چاہیے یہ آگے کیوں بناتے ہیں؟ ایک قرآن رکھنے کے لیے اور دوسرا اس لیے تاکہ اگر آپ جھکنے لگے تو زیادہ نہ جھکیں ورنہ ایک دم سر کے بل نیچے گر جاتے ہیں لوگ اور بڑا हैं پیشہ और ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے جی جو حاملہ خواتین ہوں ایک تو ان کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری مہینوں کے اندر ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے لہذا وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر وہ سجدہ کر سکتی کھڑے نہیں ہو سکتی تو بیٹھ کر سجدہ آہستہ سے جھک کر رکو اور سجدہ مکمل کر لیں سجدہ کرنا آسان ہوتا ہے کھڑا ہونا رکو کرنا مشکل ہوتا ہے سجدے سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں یہ آپ کا سوال وہ ہے کہ یہ ہو گیا کہ وہ مکمل کھڑا نہیں ہو سکتا جیسے سراوی ہے یا فرض نماز ہے جد لمبی ہے مکمل کھڑا نہیں ہو سکتا کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے ایسی صورت میں اگر ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے پیشی صورت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے کچھ دیر کھڑا ہو رہا ہے کچھ دیر بیٹھ رہا ہے کچھ دیر کھڑا ہو رہا ہے کچھ دیر بیٹھ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے ہاں البتہ اگر وہ رکو سردہ نہیں کر سکتا لیکن قیام کر سکتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تو قیام کے وقت میں وہ کھڑا ہو جائے اگر کہ اس وقت سب سے ذرا آگے نکل آئے گا کوئی حل مشکلات نہیں ایک انسانی کا زکات کن لوگوں کو دینا بہتر ہے قاتل کے دور جدید کے حوالے سے جو کہ ہر شخص ضروریات زندگی سے آراستہ ہے اس کے پاس موٹر سائیکل ہے فریج ہے گھر ہے ایئر کنڈیشن گھر میں لگا ہوا ہے اس کا جواب یہ موٹر سائیکل بھی ہے گھر بھی اپنا ہے فریج بھی ہے ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے گھر کی ضروریات بھی ساری ہے چالیس پچاس ہزار روپے تنخواہ بھی ہے لیکن اس وقت اس کے پاس چالیس بیالیس ہزار روپیہ ضرورت سے زائد موجود نہیں ہے تو آپ اس شخص کو زکات دے سکتے ہیں بھرا پڑا معاشرہ مستحقین زکاتا آپ اس کو دے سکتے ہیں زکات سے اس کے پاس رقب روپیہ رقب مال ایک نامہ ہو ایسی صورت میں آپ اس کو مستحق زکات سمجھیں اور اس کو زکات دے سکتے ہیں مثالوں سے حاملہ عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے اصل میں حاملہ عورت کو خون کی کمی ہو جاتی ہے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بچے کا وزن کم ہو جاتا ہے اس لیے ڈاکٹرز رات منع کرتے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے روزے نہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی عربی میں حاملہ عورت کو کہتے ہیں حبلہ حبلہ اور دودھ پلانے والی کو کہتے ہیں مرغے تو یہ دونوں مذہبی حدیث میں موجود ہیں جی جی احسن احسن صاحب کی فیملی بات کھڑی ہوئی ہیں اگر کوئی صاحب موجود ہوں آسین صاحب تو وہ باہر تشریف لے جائیں وہ فیملی انتظار کر رہی ہے ایک صاحب نے پوچھا حاملہ عورت کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے اس کا جواب میں دے رہا تھا کہ حاملہ عورت اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ ابھی روزے نہ رکھے بعد میں روزے رکھ لے ایک سال بعد دو سال بعد یہ روزے رکھنا چاہے اسی طرح دودھ پلانے والی عورت بھی اگر ڈاکٹر منع کرے تو وہ روزہ رکھے کیونکہ بچے کو پھر دودھ کی کمی ہو جائے گی بچے کو خوراک نہیں ملے گی بعد میں قزا کر لے ایک سامنے کا مسجد میں استعمال شدہ لکڑی ایکسٹرا ہو جائے اور اس لکڑ سے نمازی ان کے جوتے رکھنے کے لیے ٹیک بنایا جا سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو مسجد کی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کی جاتی ہیں ان کو مسجد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مسجد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور مسجد کے علاوہ کے لیے پھر باریک باریک باتیں باری مفتیانۂ کے نام سے پوچھ لیجیے مسجد اور اس سے متعلقہ امور کے لیے آپ وقت شدہ مال استعمال کر سکتے ہیں ایک ساتھ का کی چاندی انگوٹھی پہن کر نماز ہو جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تین ساڑھے تین ماشی چاندی کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جاز ہے وہ پہلے پہلے نماز پڑھے گا بالکل نماز ان شاء اللہ ادا ہو جائے گی ایک ساتھ میں نماز پڑھتے ہوئے پیشاب کے قطرے آ تو نماز توڑ دیں گی یہ جاری رکھنی چاہیے اس کا جواب ابھی میں نے تفصیل سے دیا کہ نماز نماز کے وقت نہیں سے آدھا گھنٹہ پہلے جائیں پھر صبح چلتے پھرتے رہیں پھر نماز کے وقت میں وضو کریں اور وضو کر کے نماز پڑھیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ تکلیف ہو پھر بھی اگر تکلیف ہو جائے تو مفتی کے سے اور ڈاکٹر ادرام سے رجوع کیجیے گا انشاءاللہ اس کا حل نہیں کرائے صاحب نے کہا کہ ایک آدمی ایک امال کرتا ہے ساتھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں نیک کے امال باقی رہیں گے یا گناہ کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان نیک اعمال کرتا رہے اور گناہ ہو جائے تو گناہ کا توبہ استحال کر لے اس کے اعمال پھر بچے رہیں گے انشاءاللہ ایک ساتھ نے کہا کہ عید والے جن لوگوں کو مسجد میں محنفہ کرتے کیا یہ درست ہے میرے ملتے ہیں نا عید والے دن تو گلے ملنا جائز ہے منع تو نہیں ہے نا گلے ملنا جائز ہے عید کے بعد ملنے ایک سے پہلے ملنے جمعے سے پہلے ملنے جمعے کے بعد ملنے, ملنے جائز ہے فرض واجب بھی نہیں ہے فرض واجب بھی نہیں ہے لیکن جائز کام کو اگر سنت سمجھ کے کریں گے تو بیجاٹ ہو جائے گی ابھی باپ بیٹا دونوں کٹھے گھر سے آئے ہیں اندازہ لگا لیں گے باپ گھر سے آئے اور کے آپس میں گلے نماز پڑھنے کے لیے اور گلے مل رہے تصور ہے دہن میں کہ کے گلے ملنا ثواب ہے اب بھی جگہ ہو اور اگر عید کے دن آپ کو ایک صحاب دے دے کبھی بہت ایسا ہو گیا گلے ہوئے سامنے آ گئے آپ عید کے بعد گلے مل لیے جائز. جائز دونوں فرق کریں نا فرق کریں کہ گلے ملنا جائز ہے عید کی نماز سے پہلے بھی عید کی نماز کے بعد بھی لیکن اگر اس کو ثواب سمجھیں گے سنت سمجھیں گے تو بجات ہو جائے گی اس لیے کہ بجاٹ ہمیشہ جائز ہو کام ہوتا ہے اصل میں ہمیشہ جائز ہوتی ہے ناجائز کام بداعت ہوتا ہی ہے وہ تو پہلے ہی گنا ہے نا ایک جائز کام جس کی دین میں حیثیت نہ ہو آپ اس کو دین میں حیثیت دے دیں گے تو یہ بدا کو جاتی ہے گلے میں ناجائز ہے کسی وقت ملے آپ چنانچہ عید کے دن ایک نوجوان جو میرے درستوں میں بھی شریک ہوتے تھے, وہ جناب گلے ملے اور مجھے کونے میں کان میں کہتے ہیں ساتھ ساتھ گلے ملے اور ساتھ کان میں کا ویسے میں اسے سنت نہیں سمجھ رہا میں نے ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ بگار کے طور پر میں نہیں مل رہا اور ہمارے یہاں فتوا لگا دیا نا کہ عید کے بعد گلے ملنا بتایا چلو ہو گیا تھا ٹھیک یہاں تک تو ٹھیک اب آگے کیا ہوتا ہے آگے تماشا دیکھیے اب وہ صاحب بیٹھے ہوئے عید کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے اور دو بجے اٹھا رہے کھینچ رہے ہیں ادھر سے کھینچ رہا گلے ملنے کے لیے ایک ادھر سے کھینچ رہا گلے ملنے لئے وہ زور پر جا رہے کہ میں بیٹھا رہوں گا اور کئی لوگوں کے آپس میں اتنی نفرت ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھو کہ جی میں نے گلے ملنے لگا تو مجھے کریں؟ اللہ کے بولتے ابھی ابھی ڈاکٹر نے بھی ایک سوال کیا تھا نا کہ باتوں کو دین کے مسائل بتاتے ہیں لوگوں کو اور ہوتے ہیں ہاں، اگر وہ نہیں اٹھ رہا تو اس کو زور نہ لگائیے اور وہ بیٹھنے والے کو بھی چاہیے کہ اتنی سختی نہ کریں یہ دماغ کی خوشی ہے یہ دماغ کی خشکی ہے اس بندہ آپ سے گلے ملنے آ رہا ہے آپ اس کو یوں کر کے دھرتا کہ وہ آئی ان انشاءاللہ اللہ شکل ملی دیکھے گا چکر ملی دے اس کا طریقہ کیا ہے شاعر کہتا ہے شاعر کہتا ہے مشغور تو اس جہاں میں کہیں بے وفا نہ ہو مشہور تو اس جہاں میں کہیں بے وفا نہ ہو دل اس ادا سے توڑ کے پیدا صدا نہ ہو ہوا نہ کسی کا دل نہ توڑے کوئی گلے مل رہا ہے نا تو اسے گلے مل لیجیے اور پھر اس بھی کریں پھر اس کو سیمیاں بھی کھلائیں مٹھائی بھی کھلائیں اور پھر اس کے بعد اس کو کہیں گے میرے نبی رکھ ہے وہ ہضم کر دے گا آپ کی بات کو لیکن نہ آپ اس کو سلام کریں نہ آپ اس کو گفٹ دیں ہدیہ دیں اور نہ آپ اس کو سیمیاں کھلائیں عید کی نہ مٹھائی کھلائیں اور پھر خوش خوش مسئلے بتائیں تو وہ تو برداشت نہیں کرے گا وہ تو برداشت نہیں کرے گا جی جی رمضان جی جی جی جی ڈاکٹر صاحب میں کل ایک سوال کا جواب دے دوں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اللہ پرنسپل رہے گی کل کالج کی اور بہت اہلی مار کہہ رہے ہیں کہ اگر گلے ملنے سے تکلیف ہوتی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے وہ دباتے زور سے دباتے اور میں کیا عرض کروں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے ایک محکمے میں, میں آفیسر تھے اب وہ گئے عید کے بعد میں دفتر میں گئے عید کی چھوٹیوں کے بعد تو وہ سب نے گلے ملنا کہا تو والد صاحب نے سب اپنے پولیس کو دفتر کے ساتھیوں کو سمجھایا پہلے کہ دیکھو عید کے بعد میں اس طرح گلے ملنا سنت نہیں ہے مسافر کر لو اب وہ جناب والد صاحب سے محبت کرنے والے وہاں بہت ہو. یہ جو گلے ملتے ہیں ایسے زور سے تو باتیں بسا کا سانس گرک جاتا ہے اور کہتے ہیں ہم نے محبت کا اظہار کیا ہے اللہ کے عزم دے اس کو تکلیف پہنچا کر محبت کون سی کون سا اسلام ہے اور والد صاحب رحمت اللہ علیہ میرے والد صاحب وہ دفتر میں جب گئے اور سب سمجھایا کہ گلے ملنا یہ ہے وہ کوئی سنت نہیں ہے ڈائز رہے آپ ایسے گلے مل گیا کریں کہ مسافہ کر سکتے ہیں ہم جب اسی کا مسافر کر سکتے ہیں تو انہوں نے والد صاحب سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا خوب گرم جوشی سے ان کے ماتا تھے ایک نوجوان تو انہوں نے خوب گرم جوشی سے مصافحہ کیا والد صاحب رحمت اللہ کے یہ والا انگوٹھا اتر گیا اور پھر وفات تک وہ انگوٹھا ٹیڑھا ہی رہا ڈاکٹر نے کہا میں یہ اس اس پوزیوشن میں یہ نکل گیا ہے کہ یہ آپ دوبارہ سیٹ کریں گے پھر یہ نکل جائے گا بوگے یہ عید مل رہی ہے نا مبارکباد ماشاء ما اللہ ایسے زور سے مسافر کیا تھا اوٹ ہی نکل گیا محبت کمال کی محبت نہیں. نہیں یہ محبت نہیں اس لیے گلے ملے تو میں نے تو عید کے دن بڑے عجیب عجیب لوگوں کو دیکھا وہ گلے ملتے ہیں تو زیادہ زور سے نہیں ملتے کہتے ہیں کپڑوں کی قریب ختم ہو جائے گی کپڑے استری ہوں گے اس کے قریب ختم ہو جائے گی آرام سے گلے ملتے بعض لوگ اتنے تازک ہوتے ہیں جی دی, رمضان عید کی نماز سے کلے پہلے سب کا دیا جا سکتا ہے رمضان کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے اور کسی کو دیتے ہوئے کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں نا تو عیدی کہہ کر دے دے عیدی بھی سنت نہیں سمجھنی چاہیے عیدی بھی بگاتی ہے اگر اس کو سنت سمجھ یہ بھی جائز ہے نا ہاں عید جائز ہے لیکن ہمارے معاشرے میں وہ عیدی بھی نہیں دیتے بعض حضرت میں خوش نہیں رکھتے عید بھی نہیں دیتے عیدی بگا تو مجھ سے بھی عید کے دن پوچھ لیا تھا کسی نے کہ وہ عیدی کا لینا دینا بدا کھیل کے نہیں ہے تو میں نے کہا جی وہ اگر مجھے دیں گے تو ان شاء اللہ بدا نہیں ہوگی اور اگر مجھے نہیں پڑے گی تو ایک بہت, بہت بڑی <laughs> بدعت بہت بڑی بداٹ تو بات کو سمجھنا ہے بات کو سمجھنا ہے عیدی کے دن بچوں کو لین دین کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں جائید گے جی زندگی گزارنے کے لا تو بیانا. ضرور ان شاء اللہ ضرور ایک صاحب نے کہا کہ مال مویشی حصے پر دینا نسل بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں کیے جاتے ہیں یہ اسی صاحبان سے نا الگ سے مسئلہ پوچھ لیں الگ سے مسئلہ پوچھ لیں تو حصے پر دینا جانوروں کو جائز ہے لیکن اس کو چراہد ہے اس آدمی کا زکات ایک آدمی کے دو پلاٹ ہیں اور گھر الگ ہے اس پر زکوط کا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے اگر پلاٹ لیے ہوں آگے بیچنے کے لیے انویسٹ آپ نے کیا ہے تو پھر اس پر زکوت ہوگی مارکیٹ ویلو کے مطابق اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے رہائش کے لیے پلاٹ لیے ہیں اپنے لیے پلاٹ لیا ہے بچوں کے لیے پلاٹ لیا ہوا ہے رہائش کے لیے فی الحال اس کے بزنس کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو شاید کروڑوں میں پیسہ ہو اس کے اوپر زکات نہیں ہے کے وقت نیت کیا تھی اگر کے وقت نیت انویسٹمنٹ پیسہ لگانا کمانا اس کو میں بیچوں گا تو ایسی صورت میں اس پر ہر سال زکات دینی پڑے گی سارے کا مسافر کی نماز گھر سے لالی اڈے کر نماز میں قصر کریں گے نہیں جب آپ ذل کی حدود سے نکل جائیں گے راوی کے پل سے پار کریں گے یعنی لاہور کی کارپوریشن کی حدود یہاں سے تھوکر تک اور دوسری طرف رائے تک اور ادھر جو ہے وہ راوی کا پل پار کریں گے تو لاہور کی ضلع حدود ختم ہو جائیں گی پھر آپ مسافر شمار ہوں گے تو بس آبادی آبادی پھر آبادی ورنہ ہم پاکست, پنجاب کا جو سب سے بڑا ضلع ہے نا وہ شیخو پورا ہے ہاں پنجاب کا سے سب سے بڑا ضلع جو ہے لمبا ضلع ختم ہی نہیں ہوتا ختم ہی نہیں ہوتا شیخو پورے کا ضلع تو پھر ایسی صورت میں آبادی ہو رہا چل گے جی جی سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر بس اوقات گٹنے پہ چوٹ لگ گئی یا خشکی ہو گئی یا کوئی خراش لگ گئی اور جب سجدہ کرنے لگے ویسے تو خون ہی نکل رہا تھا لیکن سجدہ کرنے لگے تو خون نکل آیا اور کپڑوں پہ لگ گیا ٹھیک تو ایسی صورت میں دیکھنا ہوگا کیا یہ خون بہنے والا تھا یا نہیں بہنے والا تھا یا نہیں اگر بہنے والا تھا تو پھر ایسی صورت میں نماز ٹوٹ گئی کپڑا ناپاک ہو گیا لیکن جیسے یہاں اگر خراش لگ جائے اور کپڑے پہ خون لگ جائے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی اور اگر خون اتنا تھا تو وہ بہہ سکتا تھا جیسے ایک دو قطرے بہ جاتے ہیں تو کب نماز ٹوٹے گی صرف خون لال رنگ لگنے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا نماز نہیں ٹوٹے گی اس سب کا میرا مکان جل گیا اور دین پر دباؤ پریشان ہوں تو کو وظیفہ بتائے اللہ تعالیٰ بدل کرے آج بھی بتایا کہ جو گندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت ناز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے شادی شدہ ہو اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہو تو ضروری ہے محبت اور عجت نہیں ہوتی اس کا خیال رکھا ہوتا اور اس کو پتا ہوتا کہ میرے شوہر کی اور ضرورت بھی ہے تو ایسی صورت میں وہ خود دوسری لڑکی شادی کراتی ہے دوسری لڑکی سے مزہ آیا نا یہ کیا کہ بیوی پہ بیوی سے لڑائیاں شریعت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں تو ایسی باتیں سکھائی کہ وہ بیوی چاہے دوسری ایک اور لڑکی کرے اور اس کی شادی کرے ہاں دوسری شادی خود بیوی لا کر کرے یہ دین نے ایسی پہن دی دیوی ایسی تعلیم بات نہیں تھی کہ پہلے بیوی کو راضی نہیں رکھنا اس کو کھانے کو نہیں دینا اس سے آرام کا خیال لڑائیاں سارا دن اس کے ساتھ کر رہی اور دوسری شادی کرنی اس کے ساتھ یہی کرے گا سب بیوی سے اجازت نہیں دینی بلکہ بیوی کو اتنا راضی کرے کہ وہ خود اسی شادی کروا کرواتے دوبارہ لیکن شریکا پر اجازت لینا ضروری نہیں ایک صاحب نے کہا کہ قریشی سید عباسی جس رقاب کے مستحق ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ کہ قریشی ہو سید ہو شاہ ہو عباسی ہو نا دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنو حاشم ہیں نا ان کی چار افراد ایسے ہیں جن سے آگے نسل چلیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پھا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ام سے جو آگے خاندان چلے ہیں وہ پانچ افراد ہیں جن سے خاندان آگے چلے ہیں حضرت علی حضرت عباس عقیل عقیل جعفر اور حارث صاحب ہزایہ نے لکھا ہے کہ یہ پانچ افراد سے نسل چلی ہے اگر کسی بندے کو پتا ہو کہ میرا شجر ہے نصب وہاں تک پہنچتا ہے تو یہ سید ہے اس کو زکات نہیں دے سکتے پانچ افراد حضرت علی حضرت عباس عتیب جعفر اور حضرت حافظ ان کے علاوہ اگر ویسے سید بن گئے ہاضمی قریشی کچھ نہیں ان کو زکات دے سکتے ہیں بہت بہت ہو گیا جو آپ یاد رکھ لیجیے گا اجازت چاہوں گا باقی سوال آج میں جی, جی. جی بس کوشش کریں قادیانی ہوں تو ان کے ساتھ کاروبار نہ کریں ان کے ساتھ لین دین نہ کریں کیونکہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں آپ کو مسلم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ